رحیم بسم اللہ رحمان رحیم ولا تمام قسم کی تعریفات واہدہ شریک خال کے کائنات مال کے ارض و سبا کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ ولا علیہ و اصحاب ہی مبارک وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارکہ متحرہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا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 دنیا اور آخرت کے بارے میں ان کی رہنمائی فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاتے والا صفات نے اپنی دعوت کا آغاز مکہ مکرمہ میں انتہائی قسم پرسی، بے کسی اور بے بسی کے عالم میں کیا اور آخرش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 اور تئیس سال کی دعوت و تبلیغ تئیس سال کی جتو جہد تئیس سال کی کوشش و کاوش تیئیس برس کی تگود اور تگوتاز جو ایک خالص اسلامی ریاست کے قیام پر منتج ہوئی تھی اس کو پیام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 امام کائنات علیہ الصلاط وسلام کو خبر پہنچتی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا فاصلہ ان دنوں تقریباً پانچ سو کلو تھا یعنی تین سو میل کے قریب رحمت کائنات علیہ اصطلاط وسلام کو خبر ہوئی کہ ایک بہت مضبوط لشکر کو پار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 تو ابھی تک اس وبا کے اثرات مسلمانوں پر بڑھتی تھے بعد میں رسول کائنات علیہ السلاط وسلام نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی اللہ تو نے یشرب کو اپنے نبی محمد کا شہر بنا دیا ہے میں کچھ سے التجا کرتا ہوں کہ اس کو ہر قسم کی وباوں سے پاک فرما دے چاہے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 کل تین سو تیرہ اور ان میں سے بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور کچھ کمرے جھکی ہوئی, جھکی ہوئی کمروں والے بوڑھے تھے اور کچھ ہجرتوں کے ستائے ہوئے لوگ تھے اور کچھ بخاروں کے مارے ہوئے تھر اور اس سے بھی بڑھ کر کچھ اسی مدینہ یسرف اور تیبا کے رہنے والے کسان تھے زمیندار تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا ہر معاشرے کا ایک خاص پہلو ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر لڑنے والی قومیں ذمہ دار قومیں ہوتی ہیں وہ لوگ جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں انہیں لڑاکو کہا جاتا ہے ہی لڑنے والے لوگ ہوتے عرب کا رواج اس کے بالکل برس تھا تاجر سب کاروبار کرنے والا سب لڑنے والا ہوتا تھا اور زمیندار سب کے لڑائی سے ناشنا ہوتے تھے اس لیے کہ اس زمانے میں کاروبار کرنے والے کافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے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 کہ ان کو کوئی فرصت ہی نہیں ہوتی لڑنے پھرنے اور زمیندار اور دیہاتوں کے لوگ ان کے پاس بہت وقت ہوتا ہے معمولی معمولی باتوں پہ لاٹیاں اٹھا لیتے ہیں پلاڑے اٹھا لیتے ہیں اسی طرح ارب کا رواج بالکل برس تھا کہ ضمنداروں کو بہت محنت کرنا پڑتی تھی اس لیے کہ زمین بارانی نہ کنویں تھے نہرے تھی بارشوں پر سارا دارومدار تھا اور جو زمینیں بارانی ہوتی ہیں ان کی کاشت بہت مشکل ہوتی ہے اس لیے ان بیچاروں کا سارا وقت اپنی زمینوں کی دیکھ بھال میں سرم ہوتا تھا صرف کے لوگ لڑنا بھیڑنا نہیں جانتے اس کے درخت مکہ والے تاجر پیشہ لوگ تھے تجارت پیشہ تاجر لوگ تھے قابلوں کی صورت میں سفر کرتے ہوئے انہیں ڈاکو اور چوروں سے پالا پڑتا تھا اپنے مخالف قبیلوں سے بھی ان کا آمنا سامنا ہوتا رہتا تھا اس لیے بچپن ہی سے وہ آلاتِ ہرب کو استعمال کرنا اچھی طرح جانتا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 کوئی چار مہینے پہلے مکہ چھوڑ کے آیا ہے کوئی آٹھ مہینے اور ہجرت کی راہ میں جو مسائل ان کو برداشت کرنا پڑے انہوں نے ان کی کمروں کو توڑ رکھا تھا گھر سے بے گھر وزن چھوٹ گیا بیوی بچے علیحدہ ہو گئے کاروبار تباہ و برباد ہو گیا رہنے کے لیے کوئی ٹھکانا نہیں رہا وہ سارے مشکلات اور مسائل جو مہاجروں کو درپیش ہوتے ہیں وہ ان کو درپیش پھر اس پر مستض کہ آتے ہی مدینہ طیبہ کے بخاروں نے ان کو آ کے گھیر دیا اور رہی سہی طاقت سرد بخار میں ختم کر دی پھر تیسری بات یہ کہ یہ کاروباری لوگ تھے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 ایک ایسے بچے کے ہاتھوں جس کے قبیلے والے تلوار چلانا نہیں جانتے ان کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے باش مجھ کو مارنے والا کوئی عرب کا جنگجو ہوتا کوئی بڑا لڑاکو ہوتا لوگ کہتے ابو جال بہادر تھا بہادر کے ہاتھوں مارا گیا ہے ذرا سمجھنے کی بات ہے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 باہر لوگ تھے اب جو اصل بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مدینہ طیبہ پر حملہ ہوا اور بڑے جنگجو لوگ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے حدیث ابھی سے میں آیا ہے ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود تھا اس زمانے کے مطابق ہر زمانے کا ایک اسلحہ ہوتا ہے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 پوری طرح اسلحے سے لی جنگ جنگجو لڑائی پڑائی کی عادی مار سے آشنا جدید جنگی اسلحہ ان کے پاس موجود اور ایک ہزار کے لشکر میں سو گڑ سواروں کا بھی موجود اور پوری طرح تیاری کر کے آئے اسلام کو مٹانے کے لیے محمد کی بستی کو مٹانے کے لیے اسلامی ریاست کو دیش کو نابو کرنے اس کے برعکس مسلمان نصرمیہ کے تیار نہیں تھے کوئی تیاری نہیں تھی ان کو حکم ہوا نکلے پوری طرح اسلحے سے لیس نہیں تھے کوئی اسلحہ ان کے پاس موجود نہیں تھا حبیضے باغ میں آتا ہے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 تو گرتے ہوئے کو کاٹنے کے لیے خنجر موجود نہیں تھے اور سواری سارے مسلمانوں کے لشکروں کے پاس صرف تین اونٹ تھے صرف تین اونٹ ہر ایک رواج جاتا ہے صرف ایک بھی گھوڑا موجود نہیں تھی کوئی تیاری نہیں مسلمانوں کی حالت آسمان سے آواز آئی لا تاہر بلا تہزرو وہ تم لو را ان کم کم اے محمد کے ساتھی ایمان تم پختہ کر لو پتا آسمان والا تم کو عطا کر دے گا ایمان لڑائی کی ایمان کی اور دہلی لڑائی قوت کی قوت سے نہیں ہے قوت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا لاکھ دہرو پسندی کو اپنے سینوں سے کورچ کر کا لا تہذرو خوف اپنے دلوں سے کورچ دو کم لالو عرش والے کا وعدہ ہے کہ طاقتور مغلوب ہوں گے تم غالب ہو گے بالکل تو میری ایمان کم لے آؤ پتا رب عطا کر دے گا تو کیا ہوا وہی وہ ہوا جس کا گلا شکوا ابو جان نے کیا تھا کاش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 کے بعد دوسری جنگ ہوئی اہم کی اور اس وقت پہلے تو ایک سو ستر کلو میٹر جا کے باہر روکا تھا اب کے اس احتیاط سے انہوں نے حملہ کیا ہے کہ حضور کو پتہ ہی اس وقت چلا ہے جب مدینے کی دیواروں کے پاس آ پہنچے پتہ ہی نہیں چلا اس وقت علم ہوا ہے کیا مدینوں کی دیواروں پہ دکھ رہے تھے حضور نے کہا نکلو نکلنے والوں میں ایک اندر سہارتی بھی ہے آنکھوں کی بیدائی نہیں ہے اندہ وہ بھی نکلا تھا لوگ بھاگتے ہوئے ہٹ گئے لوگ کھود کر اس کو پار کے مقابلے ہو گئے یہ اندھا بھی راستہ کٹرولتا ہوا جا رہا ہے نظر دیاں نفرت اللہ تعالی عمتے میں لوگ میرے کہنے لگے تم اندر صاحب ہی کہاں جاتے ہو بوڑھا بھی اور یورنہ بھی کہا حضور نے بلایا ہے کافلوں نے حملہ کیا ہے میں بھی جا رہا ہوں کہاں تمہیں نظر کو نہیں تم نے کیا کرنا ہے جا کے تم کیا لینے جا رہے ہو لڑائی تو وہاں ہوگی بینوں کے درمیان جن کو نظر آتا ہے کہا وہاں قوت و طاقت کی لڑائی نہیں ہوگی ایمان و کمر کی ہوگی کہا جاتے ہو سارے لوگ میدان جنگ میں جا چکے ہیں تم پہنچو گے کیسے یہ سڑکیں تو نہیں بڑی تھی پگنی نہیں ہوگی پہرا